پادری بڑا نیک دل آدمی تھا ایک دن دوا فروش نے چارس کو مشورہ دیا کہ مادام کو تفریح کے لیے رواں لے جائیے اور تھیٹر میں جا کے مشہور گویے لا گاروی کا گانا سنیے لیکن یہ سن کر پادری ذرا بھی متواہش نہیں ہوا اومے کو اس کی خاموشی پر بڑا تعجب ہوا اور اس کی رائے معلوم کرنی چاہیے پادری نے جواب دیا کہ میں اخلاق کے لیے موسیقی کو ادب سے کم خطرناک سمجھتا ہوں لیکن دوا فروش ادب کی حمایت کرنے لگا وہ کہنے لگا کہ تھیٹر سے یہ خاص فائدہ ہے کہ اس میں تعصبات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور تھیٹر تفریح کے پردے میں نیکی سکھاتا ہے مونس اور بورنی سے وہ کسی لاتینی مصنف کا مقولہ ہے نا کہ قہا لوگوں کی عادات و اتوار ٹھیک کرتا ہے چنانچہ والٹیر کے علمیہ ڈراموں کے بیشتر حصے پر غور کیجیے ان میں آپ کو جگہ جگہ فلسفیانہ خیالات بڑے کمال کے ساتھ بکھرے ملیں گے اسی وجہ سے تو یہ ڈرامے عوام کے لیے اخلاقیات اور تدبر کے مدرسے کا کام دیتے ہیں بی نے کہنے لگا ایک دفعہ میں نے ایک ناٹک دیکھا تھا جس کا نام پیرس کا بدماش تھا اس میں ایک بڈھے جرنیل کا کردار پیش کیا گیا تھا جو بالکل سو فیصدی کامیاب رہا یہ جرنیل ایک نوجوان اوباش آدمی کو سزا دیتا ہے جس نے ایک مزدورنی کو بے عزت کیا تھا اور آخر میں یہ ٹھیک ہے دوا فروش نے اپنی بات شروع کر دی کہ جیسے بری دوا سازی ہوتی ہے ایسے ہی برا ادب بھی ہوتا ہے لیکن سب سے اہم فن لطیف کو اس طرح سارے کا سارا متون و مردود قرار دے دینا بڑی حماقت کی بات ہے یہ تو زمانۂ متوسط کسی بات ہے اس قابل نفرت دور کسی جس نے گیلیوں کو قید کر دیا تھا پادری نے اعتراض کیا مجھے خوب معلوم ہے کہ اچھے مصنف اور اچھی کتابیں بھی ہوتی ہیں لیکن اگر کتابوں میں صرف دو مختلف جنسوں کے افراد ایک سحر انگیز کمرے میں یکجا دکھائے جائیں سرخی اور پاؤڈر کی آرائشیں ہوں جگمگاتی ہوئی روشنیاں ہوں نسائیت آمیز آوازیں ہوں تو آخر میں ان چیزوں سے ایک قسم کی ذہنی آوارگی پیدا ہوگی اور شرمناک خیالات اور ناپاک ترغیبیں دل میں مچلیں گی بہرحال تمام بڑے بڑے پادریوں کی رائے تو یہی ہے پھر وہ چٹکی سے نسوار نکالنے لگا اور اس کا لہجہ کچھ پر اسرار ہو گیا اور آخری بات تو یہ ہے کہ اگر کلیسا نے تھیٹر کو مردود قرار دیا ہے تو کلیسا کا فرمان بجا ہے ہمیں کلیسا کا حکم بے چونو چرا تسلیم کر لینا چاہیے دوا فروش نے پوچھا کلیسا ایکٹروں کو سماج سے کیوں خارج کرتا ہے پرانے زمانے میں وہ کھلم کھلا مذہبی رسموں میں حصہ لیتے تھے ٹھیک گرجا کے بیچوں بیچ اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے اس زمانے میں ایکٹر ایک قسم کا مزاحیہ ناٹک کھیلا کرتے تھے جسے رمزیہ ناٹک کہا جاتا تھا اور جس میں بہت سی باتیں شرم و لحاظ کی حدود سے متجاوز ہوتی تھیں پادری نے صرف ٹھنڈا سا سانس لینے پر اکتفا کی اور دوا فروخت کہتا رہا بائبل میں بھی ایسا ہی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں بہت سی چٹپٹی تفصیلات ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو واقعی شہوت انگیز ہیں مونسی اور بورنی سئی کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ کر وہ بولا اچھا یہ تو آپ مانیں گے ہی کہ یہ بچیوں کے ہاتھ میں دینے کی کتاب نہیں ہے مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر ایتالی پادری نے بڑی بےتابی سے کہا مگر بائبل پڑھنے کو ہم تھوڑے ہی کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہے بولا مجھے تعجب تو اس پر ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی اس روشن خیالی کی صدی میں بھی بعض آدمی ابھی تک ایک ایسی ذہنی تفریق کو مردود قرار دیے چلے جا رہے ہیں جو بالکل بے ذر سبق آموز اور بعض حالتوں میں تو صحت کے لیے بھی مفید ہے کیوں ہے نا ڈاکٹر صاحب بے شک ڈاکٹر نے بے پرواہی سے جواب دیا یا تو اس لیے کہ اس کے خیالات بھی ایسے ہی تھے اور وہ کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا یا پھر اس وجہ سے کہ اس کے کوئی خیالات ہی نہیں تھے معلوم ہوتا تھا کہ اب گفتگو ختم ہونے کو ہے کہ اتنے میں دوا فروشی نے ایک اور فقرہ چست کیا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض پادری تو عام لوگوں کے سے کپڑے پہن کے ناش دیکھنے جاتے ہیں۔ چلو ہٹاؤ پادری نے کہا۔ نہیں میں خود جانتا ہوں۔ اس نے اپنے جملے کے الفاظ کو الگ الگ کرتے ہوئے پھر دہرایا۔ میں خود جانتا ہوں۔ اچھا تو ان لوگوں نے غلطی کی۔ گورنے سینی نے زبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اور جناب اسی پر بس نہیں وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ دوا فروشی بولا۔ جی پادری نے ایسے غصے کی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ دوا فروش ڈر گیا میرا تو مطلب یہ ہے اب کہ اس کے لہجے میں ایسی درستی نہیں تھی کہ لوگوں کو مذہب کی طرف متوجہ کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ رواداری ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بےچارے پادری نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا لیکن وہ بس دو چار لمحے اور ٹھہرا اس کے جاتے ہی مونس اور اومے نے ڈاکٹر سے کہا یہ رہی مرغوں کی سی جھپٹ آپ نے دیکھا نے طرح پادری صاحب کو ہرا دیا میری بات مانیے مادام کو تھیٹر دکھانے لے جائیے اور کچھ نہ صحیح تو عمر میں ایک دفعہ ان جاہلوں کو چڑھانے کے لیے ہی صحیح اگر کوئی میری جگہ دکان پر کام کرنے والا ہوتا تو میں خود آپ کے ساتھ چلتا. لیکن جلدی کیجیے لا گاردی صرف ایک دن گائے گا وہ بہت بڑی تنخواہ پر انگلستان جا رہا ہے میں نے سنا ہے کہ بڑا بدماش ہے اس کے پاس روپے کی بڑی ریل پیل ہے وہ اپنے ساتھ تین داشتہ اور ایک باورچی لے جا رہا ہے سب بڑے بڑے فنکار خوب دھڑلے سے عیاشی کرتے ہیں انہیں اس رندانہ زندگی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس سے کسی حد تک تخیل کو تحریک ہوتی ہے مگر وہ مرتے ہیں ہمیشہ اسپتال میں کیونکہ جوانی میں انہیں اتنا ہوش نہیں ہوتا کہ روپیہ بچا کے رکھیں اچھا تو آپ کھانا کھائیے خدا حافظ کل ملیں گے تھیٹر جانے کا خیال بواری کے دماغ میں گڑ کے رہ گیا اس نے فوراً اپنی بیوی سے ذکر کیا بیوی نے پہلے تو انکار کر دیا اور تھکاوٹ پریشانی اور خرچ کا عذر پیش کیا مگر تعجب کی بات ہے چارلز نے اس کا کہنا نہیں مانا بات یہ ہے کہ اسے پورا یقین تھا ایما کو اس تفریح سے فائدہ پہنچے گا اس کے خیال میں کوئی چیز مانے نہیں تھی ابھی اس کی ماں نے تین سو فرانک بھیجے تھے جن کی اسے امید تک نہیں تھی جو قرض فوراً ادا کرنا تھا وہ کچھ زیادہ نہیں تھا اور لیوریو کے تمسکوں کی ادائیگی کا وقت اتنی دور تھا کہ اس کے بارے میں ابھی سے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے علاوہ اس نے سوچا کہ ایمہ تکلفن انکار کر رہی ہے اس لیے اس نے اور بھی اصرار کیا اس نے ایما کا ایسا پیچھا لیا کہ آخر ایمہ مان گئی اور اگلے دن آٹھ بجے وہ ایرو ویل میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے دوا فروش کو یونویل ویل میں ٹھہرنے کی کوئی مجبوری نہیں تھی لیکن وہ یہی سمجھتا تھا کہ مجھے یہاں سے ہلنا نہیں چاہیے جب اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو ٹھنڈا سا سانس بھرا بس سلامت ربیو باز وہ بولا آپ کیسے خوش قسمت انسان ہیں ایما نیلے ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھی جس میں چار جھالر لگے ہوئے تھے وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آپ تو طرح حسین معلوم ہو رہی ہیں رواں میں لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے گاڑی پلاس بو ازی میں کرو ارزر کے سامنے رکی یہ ایسی ہی سرائے تھی جیسی ہر چھوٹے شہر میں ہوتی ہے بڑے بڑے استبل چھوٹے چھوٹے کمرے جہاں سہن کے بیچ میں مرغیوں کے بچے تاجروں کی مٹی میں سنی ہوئی ٹمٹموں کے نیچے سے دانے نظر آتے ہیں پرانی قسم کا عمدہ سا مکان گھل لگا ہوا چھجا جو سردیوں میں رات کو ہوا سے چڑھ چل چڑھاتا ہے ہر وقت لوگوں کا ہجوم شور و غل کھانا کھانے والوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ کالی کالی میزیں پہوے اور شراب سے چپکتی ہوئی موٹے موٹے تختوں کی کھڑکیاں جنہیں مکھیاں زرد کر دیتی ہیں سیلے ہوئے رومال جن پر سستی شراب کے دھبے وہ سرائے جس میں ہمیشہ گاؤں کی خوبو ہوتی ہے جیسے اتوار کے دن بنے ٹھنے کسانوں میں جس میں سڑک کی طرف قہوہ خانہ ہوتا ہے اور میدان کی طرف ترکاریوں کی کیاریاں چار سرائے سے فورن چل پڑا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ تھیٹر میں چھوٹا درجہ کون سا ہے اور بڑا درجہ کون سا لوگوں سے پوچھا مگر پھر بھی کچھ پلے نہ پڑا ٹکٹ گھر والوں نے اسے مینیجر کے پاس بھیج دیا پھر سرائے واپس آیا اور اس کے بعد دوبارہ تھیٹر گیا اس نے اس طرح یہاں سے لے کر وہاں تک شہر کے کئی چکر لگائے مادام بواری نے ٹوپی دستانے اور ایک گلدستہ خریدا ڈاکٹر کو فکر تھی کہ کہیں شروع کا حصہ نہ رہ جائے چنانچہ مہلت نہ دی کہ کھانا ہی کھا لیا جائے اور وہ تھیٹر کے دروازے کے سامنے جا پہنچے جو ابھی تک بند تھا لوگ دیوار سے لگے انتظار کر رہے تھے دونوں طرف کی موڈیریوں کے بیچ میں برابر برابر آدمی تھے پاس کی سڑکوں کے نکڑ پر بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے جن پر عجب اجب طرح سے لکھا تھا لیوسی ولیمر مور لاگاروی اوپیرا وغیرہ وغیرہ موسم بہت اچھا تھا لوگوں کو گرمی لگ رہی تھی بالوں میں پسینہ بہ رہا تھا اور لوگ جیب سے رومال نکال نکال کے اپنے لال لال ماتھے پہنچ رہے تھے کبھی کبھی دریا کی طرف سے گرم گرم ہوا چلتی تو شراب خانوں کے دروازوں پر لٹکے ہوئے پردوں کے کنارے ہلکے ہلکے, ہلکے ہلنے لگتے البتہ ذرا دور آگے چل کر برفیلی ہوا کے جھونکے لوگوں کو تر تازہ کر رہے تھے اس ہوا میں موم تیل اور چمڑے کی بو تھی اور یہ ریو دیرت کی طرف سے آ رہی تھی جہاں کنستر بنانے کے کالے کالے کارخانے ہیں ایمر ڈری کے کہیں ہم مزہ کا خیز نہ معلوم ہو چنانچہ اس نے کہا کہ چلو اندر جانے سے پہلے بندرگاہ کی طرف تھوڑا سا ٹہل آئے بواری نے احتیاط اپنی پتلون کی جیب میں ٹکٹ ہاتھ میں لے رکھے تھے اور انہیں بار بار پیٹ پر دبا رہا تھا جیسے ہی وہ تھےٹر کے برامدے میں داخل ہوئی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ ہجوم کا ہجوم داہنی طرف بھاگا جا رہا ہے اور میں زینے پر چڑھ کر پہلے سے خریدی ہوئی نشستوں پر بیٹھنے جا رہی ہوں تو وہ مارے غرور کے بے اختیارانہ پردہ پڑے ہوئے دروازے کو اس نے انگلی سے دھکا دے کے کھولا تو اسے بچوں کی طرح خوشی ہوئی وہ تھیٹر کی گرد آلود خوشبو زور زور سے سانس لے لے کے سونگنے لگی اور جب اپنی نشست پر بیٹھی تو آگے کو ایسے جھک گئی جیسے کوئی بہت بڑی بیگم ہو اب ہال بھرتا جا رہا تھا لوگوں نے دور بینیں نکال لی تھیں اور ایک دوسرے کو پہچان پہچان کر سلام کر رہے تھے وہ کاروبار کی فکروں میں پھنسے رہنے کے بعد فنون لطیفہ سے تفریح کا سامان حاصل کرنے آئے تھے لیکن کاروبار بھی فراموش نہیں ہوا تھا اب بھی وہ روئی نیل اور شراب کی باتیں کر رہے تھے بوڑھوں کے سر بڑے باروب اور پرسکون نظر آ رہے تھے ان کے بال اور چہروں کا رنگ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے نقرئی تختی کو سیسے کی بھاپ دے دی گئی ہو البلے نوجوان اسٹیج کے قریب اینٹے اکڑتے پھر رہے تھے اور ان کی باسکٹوں میں سے گلابی یا ہرے گلوبن نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے بعض زرد دستانے پہنے سونے کی موٹھ والی چھڑی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ انہیں میڈم بواری بڑی تعریف و تحسین کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اورکیسٹران کی روشنیاں جل گئیں۔ چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کے جگمگاتے ہوئے پہلووں نے سارے تھیٹر میں یکایک زندہ دلی کی لہر دوڑا دی۔ سانس بجانے والے ایک ایک کر کے آنے لگے پہلے تو وائلن کی رو رو بانسریوں کی پی پی کارٹ کی دہاڑ اور دوسرے باجوں کی چڑی ہوئی سی آواز سے بڑا شور و غل ہوا پھر اسٹیج پر سے تین دفعہ کھٹ کھٹ کی آواز آئی اور ڈھول کی گمک شروع ہو گئی پیتل کے سازوں نے دو چار سر بجائے پردہ اٹھا اور دیہات کا منظر آنکھوں کے سامنے آیا یہ ایک جنگل کا سین تھا جس میں دو طرف سے سڑکیں آ کر مل رہی تھی بائیں ہاتھ کو شاہ بلوت کے سائے میں فوارہ چل رہا تھا گاؤں والے اور کچھ نواب قسم کے لوگ جن کے کندھوں پر کبائیں پڑی ہوئی تھیں مل کر شکاری گانا گا رہے تھے پھر اچانک ایک کپتان نمودار ہوا جس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بدی کی روح کو پکارا اتنے میں ایک اور کپتان آیا پھر دونوں چلے گئے اور شکاریوں نے دوبارہ گانا شروع کر دیا ایما کو ایسا معلوم ہوا جیسے لڑکپن میں پڑھی ہوئی کتابوں اور والٹر اسکاٹ کے نوویلوں کی دنیا میں پہنچ گئی ہو دھندلی دھندلی روشنی میں اسے اسکاٹ لینڈ کے بیک پائپ کی آواز جھاڑیوں میں ہوئی سنائی دینے لگی۔ نوول کی یاد نے گونجتی کا قصہ سمجھنے میں اس کی کی بڑی مدد کی اور وہ ایک ایک فکرے کا مطلب سمجھتی رہی. اس کے دماغ میں مبہم سے خیالات آنے لگتے مگر موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی فوراً غائب ہو جاتے موسیقی کی تانے اسے لوری دینے لگی اور وہ بھی ان میں بالکل جذب ہو کے رہ گئی اسے اپنا سارا وجود تھر تھراتا ہوا معلوم ہونے لگا جیسے وائلن کی کمان خود اس کے آساب پر چل رہی ہو وہ لباسوں مخمل کی ٹوپیوں چوگوں اور تلواروں کو منظر کو کرداروں کو پردے پر بنے ہوئے درختوں کو جو کسی کے چلنے سے ہلنے لگتے تھے ان سب خیالی چیزوں کو جو نغمے کی لہروں میں ایسے تیر رہی تھیں جیسے کسی دوسری دنیا کی فضا میں بڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک نوجوان عورت آگے بڑھی اور سبز لباس والے ایک نواب کی طرف بٹوا پھینکا پھر وہ اکیلی رہ گئی اور بانسری ایسے بجنے لگی جیسے فوارے کی سرسراہٹ یا چڑیوں کا چہچہانا لیوسی نے بے ججک بڑی سریلی اور بلند آواز میں گانا شروع کر دیا وہ محبت کا رونا رو رہی تھی اسے آرزو تھی کہ مجھے کسی طرح پر مل جائیں۔ ایما بھی یہی چاہتی تھی کہ زندگی سے بھاگ کر کسی کی آغوش میں کہیں دور اڑ جاؤں دفتن لاگاروی ایڈگر بن کر سامنے آیا اس کے رنگ میں وہ شاندار زردی تھی جو جنوب کی آتش مزاج نسلوں میں سنگ مرمر کا سا جلال پیدا کر دیتی ہے اس کا طاقتور جسم بادامی رنگت کی چست بلجس میں ملبوس تھا بائیں ران پر ایک چھوٹا سا نقشین خنجل لٹک رہا تھا وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے سفید سفید دانت چمک رہے تھے کہتے ہیں کہ پہلے وہ بیارتیز میں ساحل پر کشتیوں کی مرمت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ پولینڈ کی ایک شہزادی نے رات کو اس کا گانا سنا تو اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی شہزادی نے اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیا مگر دوسری عورتوں کے پیچھے وہ اسے چھوڑ کے بھاگ آیا اس جذباتی قسم کی ناموری نے اس کی فنکارانہ شہرت اور بھی بہت بڑھا دی تھی یہ مدبل نقال اس بات کی بڑی فکر رکھتا تھا کہ اس کے اشتہاروں میں اس کی شخصیت کی دلکشی اور اس کی روح کے گداس کے متعلق کوئی شاعرانہ سا فکرہ ضرور آ جائے آرکیسٹرا کا نفیس آرگن بڑی سخت جان قسم کی سرد مزاجی ذہانت سے زیادہ جذباتیت گانے کی اصلی صلاحیت سے زیادہ مبالغہ کی قوت یہ تھی اس منجھے ہوئے فطری ڈھونگیے کی خوبیاں جن کی وجہ سے دنیا اس پر مٹی جاتی تھی اس میں کچھ خصلتیں تو حجاموں کی سی تھیں اور کچھ بھینسوں کا مقابلہ کرنے والے پہلوانوں کی پہلے ہی سین میں اس نے لوگوں کے دل گرما دیے اس نے لیوسی کو بازوؤں میں لے کے بھینچا اسے چھوڑ کے چلا گیا پھر لوٹ کے آیا ایسا معلوم ہوا کہ بالکل جان سے آری ہو رہا ہے پہلے تو غصے سے لال پیلا ہو گیا پھر ماتمی آواز میں بڑی سریلی تانے لگائیں اس کے رہنا گلے سے سر نکلتے ہوئے ایسے معلوم ہو رہے تھے جیسے ان میں سپکیوں اور بوسوں کی آواز ملی ہوئی ہو ایما دیوار کے مخملی کپڑے کو ناخونوں سے پکڑ کے اسے دیکھنے کے لیے آگے کو جھک گئی وہ ان ماتمی نغموں کو اپنے دل میں جذب کیے چلی جا رہی تھی جو ساز کی آوازوں کے ساتھ اس طرح سنائی دے رہے تھے جیسے طوفان کے شور میں ڈوبنے والوں کی چیخیں ڈرامے میں اسے وہی ساری سرمستی اور اذیت نظر آ گئی جس نے اس کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا مغنیہ کی آواز اسے بالکل اپنے ضمیر کی گونج معلوم ہو رہی تھی اور وہ اس تماشے سے ایسی مشہور ہو کے رہ گئی تھی جیسے یہ اسی کی زندگی کا ایک حصہ ہو لیکن کسی نے اس سے اس طرح محبت نہیں کی تھی جب اس چاندنی رات والے دن ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا کہ اچھا اب کل ملیں گے تو رودولف ایڈگر کی طرح نہیں رویا تھا تھیٹر تالیوں سے گونج اٹھا اداکاروں نے یہ سین دوبارہ شروع کر دیا عاشق و معشوق اپنی قبر کے پھولوں کا وعدوں کا جلاوطنی کا تقدیر کا امیدوں کا ذکر کرنے لگے اور جب انہوں نے آخر میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا تو ایما نے بڑے زور سے چیخ ماری جو ساز کی آخری تانوں میں جذب ہو کے رہ گئی بواری نے پوچھا یہ آدمی اس عورت کو پریشان کیوں کر رہا ہے نہیں نہیں ایما نے جواب دیا یہ تو اس کا عاشق ہے مگر وہ تو قسم کھا کھا کے کہہ رہا تھا کہ تمہارے خاندان سے بدلا لوں گا وہ دوسرا آدمی جو پہلے آیا تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں لیوسی پر عاشق ہوں اور لیوسی مجھ پر پھر وہ تو اس عورت کے باپ کی باہن میں باہن ڈالے پھر رہا تھا وہ اس کا باپ ہی ہے نا وہ چھوٹا سا بچ آدمی جس نے اپنی ٹوپی میں پر لگا رکھے ہیں ایما نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر حاصل اتنا ہوا کہ جب وہ گانا شروع ہوا جس میں گلبرڈ اپنے آقا ایشین کو اپنی ساری بدماشانہ چالوں کا حال سناتا ہے تو چارلز نے منگنی کی وہ جھوٹی انگوٹھی دیکھ کر جس سے کو دھوکہ دیا جانے والا تھا سوچا کہ یہ ایڈگر نے اپنی محبت کی نشانی بھیجی ہے پھر اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ لفظوں کے بیج بیج میں تو موسیقی آ جاتی ہے کہانی میری سمجھ ہی میں نہیں آئی موسیقی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایما نے کہا اچھا ذرا چپ رہو وہ ایما کے کندھے سے لگ کر کہنے لگا ہاں مگر تم جانتی ہو کہ مجھے ہر چیز سمجھنے کی بڑی فکر رہتی ہے چپ رہو چپ رہو ایمانے نے ہو کے کہا لوسی آگے بڑی ساتھ کی عورتوں سے سہارا دیئے ہوئے تھیں۔ بالوں میں نارنگی کی کلیوں کا ہار گندھا ہوا تھا اور اس کا رنگ ریشم کے لباس سے بھی زیادہ سفید ہو رہا تھا ایما کی نظروں میں اپنی شادی کا دن پھرنے لگا اسے یاد آیا کہ اس دن سب لوگ گھر سے ناچ کے کھیتوں کے بیچ میں سے پگڈنڈی پر ہوتے ہوئے گرجا گئے تھے اس عورت کی طرح اس نے بھی مدافعت کیوں نہ کی روئی گڑ گڑائی کیوں نہیں اس کے برخلاف شادی کے دن وہ تو بہت خوش تھی اور یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو کس غار میں دھکیل رہی ہوں آہا جس زمانے میں اس کا حسن تر و تازہ تھا جب وہ شادی کی آلودگیوں سے پاک تھی اور زناکاری کی مایوسیوں سے دوچال نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں اگر وہ اپنی زندگی کا لنگر کسی عظیم اور طاقتور دل سے باندھ دیتی تو اسمت و عفت پیار جسمانی لذتیں اور اس کے فرائض سب ایک دوسرے میں گھل مل جاتے اور وہ مسرت کے اس بلند ترین نقطے سے یوں قار مزلت میں نہ گرتی مگر یہ مسرت دراصل ایک جھوٹ تھا جو نفس انسانی کو مایوسیوں میں مبتلا کرنے کے لیے تراشا گیا تھا اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ جن جذبات کو آرٹ بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے وہ کتنے چھوٹے ہیں چنانچہ وہ اپنے خیالات کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور اس نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ اپنے رنج و غم کی اس نقل کو میں صرف خیالی باتیں سمجھوں گی جو بس دیکھنے ہی میں اچھی ہیں اور جب اسٹیج کے پیچھے مخمل کے پردوں کے ادھر ایک آدمی سیاہ لبادہ پہنے ہوئے نظر آیا تو وہ بڑے حقارت آمیز تراہم کے ساتھ دل ہی دل میں مسکرا پڑی اس آدمی نے ہاتھ ہلایا تو اس کا بڑا سارا اسپینی ہیٹ پڑا ساز فوراً بجنے لگے اور گانا شروع ہو گیا غصے کے مارے ایڈگر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی اپنی صاف آواز کی وجہ سے وہ سب گانے والوں پر چھا گیا تھا ایشین چیخ چیخ کر اسے قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا لیوسی کی بھمبھیری جیسی آواز بڑی غمناک تھی آرتھر ایک طرف کو کھڑا تھا اس کی آواز نہ تو اونچی تھی نہ نیچی بلکہ لہجے میں اتار چڑھاؤ بہت تھا پادری اورگن باجے کی طرح دہاڑ رہا تھا عورتیں اس کے الفاظ دوہرا رہی تھیں اور سب مل کر بڑے دلکش انداز میں گا رہی تھیں یہ سب لوگ ایک قطار میں کھڑے مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے تھے اور ان کے ات کھلے ہوٹوں سے غصے انتقام حسد خوف اور بوکھلاہٹ کے جذبات بیک وقت ادا ہو رہے تھے عاشق اس بے پر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو رہا تھا اور ننگی تلوار ہلا رہا تھا اس کا سینا اوپر نیچے ہوتا تو اس کے لباس کے جھالر بھی تن جاتے وہ لمبے لمبے قدم رکھتا ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور ٹخنوں کی طرف سے چوڑے چوڑے نرم جوتوں کی نکرائی ملمہ والی مہمیز فرش کے تختوں پر مارتا جاتا تھا ایما نے سوچا کہ اس آدمی کے دل میں بھی محبت کا لا انتہا خزانہ ہوگا جو یہ ایسی فیاضی سے اتنے بڑے ہجوم پر صرف کر رہا ہے اس کی شاعرانہ اداکاری میں وہ ایسی ڈوب گئی کہ اپنی چھوٹی موٹی یاد تک نہ رہیں اس کی سے فریب کھا کر وہ اس طرف کھینچنے لگی اور اپنے تصور میں ایک خیالی تصویر بنانے لگی اس زندگی کی جو بڑی غیر معمولی شاندار اور ہنگامہ پرور تھی اور اگر قسمت نے یاوری کی ہوتی تو ایما کی بھی ہو جاتی قسمت ساتھ دیتی تو وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ایک دوسرے سے محبت کرتے اس کے ساتھ وہ یورپ کے سارے ملکوں میں شہر شہر پھرتی اس کی تھکن میں بھی شریک ہوتی اور لیا کرتی اس کے کپڑوں پر نقش و نگار بناتی پھر ہر روز شام کو سنہری جافری کے پیچھے اپنی نشست پر بیٹھ کر وہ بڑی بےتابی سے اس کی روح کے وفور اور سرمستیوں سے لطف اندوز ہوا کرتی اور وہ صرف اسی کے لیے گایا کرتا اپنا پارٹ ادا کرتے ہوئے بھی وہ اسٹیج سے اس کی طرف دیکھا کرتا سوچتے سوچتے ایما کو یہ مجنونانہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کے کے بازو میں جا پہنچوں اس کی قوت کے سائے میں پناہ لوں جیسے وہ عشق کا اوتار ہو اور اسے رو رو کے کہوں مجھے لے چلو اپنے ساتھ لے چلو آؤ چلے میرے سارے خواب میری ساری محبتیں سب تیری ہیں سب تیری ہیں پر وہ گر پڑا ساسوں کی بو میں گیس کی بو بھی شامل ہو گئی تھی چنانچے پنکھوں کے باوجود تھیٹر کی ہوا میں دم گھٹا جا تھے ایما نے ہجوم تھا وہ اپنی کرسی پر گر پڑی اور اس کا دل ایسے زور سے دھڑکا کہ دم بند ہونے لگا چارلس ڈرا کہ کہیں اسے گش نہ آ جائے چنانچے وہ جو کا پانی لینے دوڑا ہوا باہر گیا اسے اپنی نشست پر واپس پہنچنے میں بڑی مشکل کیونکہ ہر ہر قدم پر اس کی کوہنی کو دھکا لگتا تھا اور ہاتھ میں تھا گلاس بلکہ تین چوتھائی پانی تو رواں کی ایک عورت کے کندھوں پر اُلٹ گیا جو چھوٹی چھوٹی آستینوں کا لباس پہنے ہوئے تھی. اس عورت نے جو اپنی کمر پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہتے ہوئے محسوس کیا تو مور کی طرح ایسے چیخیں مارنے لگی جیسے کوئی اس کا گلا کاٹ رہا ہو اس کا شوہر جو کارخانے کا مالک تھا اس بدتمیز آدمی کو گالیاں دینے لگا عورت رومال سے اپنے سرخ رنگ کے حسین ریشمی لباس کے اوپر سے دھبے مٹا رہی تھی اور شوہر غصے کے مارے نالش کرنے اور ہرجانا وصول کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا. آخر چارلز اپنی بیوی کے پاس جا پہنچا اور ہاپتے ہوئے کہنے لگا wo, میں تو سمجھا تھا کہ یہی رہنا پڑا بڑی بھیڑ ہے پھر بولا اچھا بتاؤ میں کس سے مل کے آ رہا ہوں مونسو لے اون سے لے اون سے ہاں ہاں لے اون سے وہ تمہیں سلام کرنے آ رہے ہیں اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ یونویل ویل کا پرانا کلرک اندر داخل ہوا اس نے امیر آدمیوں کی خود اطمینانی اور شائستگی سے ہاتھ بڑھایا مادام بواری نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا وہ اپنے سے زیادہ مضبوط قوت ارادی سے مشہور ہو کر اس کی مطابقت کر رہی تھی اس نے ایسی بات بہار کی اس شام کے بعد اب تک محسوس نہیں کی تھی جب ہری ہری پتیوں پر مینہ کی بوندیں پڑ رہی تھی اور ان دونوں نے اپنی اپنی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا تھا لیکن اسے جلدی ہی یاد آ گیا کہ موقع کا تقاضا کیا ہے اس نے کوشش کر کے یادوں کی دھند کو دور کر دیا اور ہکلاتے ہوئے جلدی جلدی دو چار لفظ کہ اوہ آدھا برس آپ یہاں خاموش نیچے سے کسی نے پکارا اب تیسرا ایک شروع ہو رہا تھا تو آپ رواں میں ہیں جی کب سے انہیں باہر نکالو باہر نکالو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے چنانچہ انہیں خاموش ہونا پڑا لیکن اب وہ سن ہی نہیں رہی تھی مہمانوں کا مل کے گانا ایشین اور اس کے ملازم کا سین پھر وہ زبردست دو گانا یہ سب اس کے لیے ایسے دور و دراز ہو گئے تھے جیسے ساز ایک دم سے بے سرے ہو گئے ہوں اور کردار بھی اجنبی سے معلوم ہونے لگے اسے وہ دبا فروش کے یہاں تاش کی بازیاں دایا کے یہاں کا جانا کنج میں بیٹھ کے پڑھنا آگ کے پاس باتیں کرنا غرض کے اس محبت کی ساری باتیں یاد آنے لگی جو ایسی طویل اور ایسی پرسکون ایسی دور اندیش اور ایسی لطیف تھی اور جسے وہ بالکل بھول چکی تھی اب وہ کیوں واپس آ گیا تھا وہ کیا اتفاقات تھے جو لیوں کو پھر اس کی زندگی میں واپس لے آئے تھے وہ اس کے پیچھے دیوار سے کندھا ٹے کے کھڑا تھا کونی تھوڑی دیر بعد جب اس کا گرم گرم سانس ایما کے بالوں پر لگتا تو وہ لرز اٹھتی آپ کو تماشے میں مزہ آ رہا ہے لیون نے اتنے قریب جھک کر پوچھا کہ اس کی مونچھ کا سرا ایما کے گال سے چھو گیا ایما نے بے پرواہی سے جواب دیا نہیں کچھ ایسا تو نہیں پھر اس نے تجویز پیش کی کہ تھیٹر سے چلیں اور کہیں آئس کریم کھائیں نہیں ابھی نہیں ٹھہرو ابھی ٹھہرو بواری نے کہا دیکھو عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں ہے ٹریجڈی ہے لیکن اس جنون والے سین میں ایمہ کو ذرا بھی مزا نہیں آیا اور اس گانے والے کی اداکاری اسے بڑی مبالغہ آمیز معلوم ہوئی یہ تو بہت زور سے چیختی ہے اس نے چارلز سے مخاطب ہو کر کہا جو بڑے غور سے سن رہا تھا ہاں یوں ہی تھوڑا سا چارلز نے جواب دیا وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ صاف صاف اپنے لطف کا اعتراف کرے یا بیوی کی رائے کا احترام کرے پھر لیون نے لمبا سا سانس لے کر کہا گرمی بہت ہے ناقابل برداشت ہے ناقاب ہاں. تماری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے بواری نے پوچھا ہاں دم گھٹا جا رہا ہے آو چلیں مونسر لیون نے اس کی بیل لمبی چوڑی شال اس کے کندھوں پر اڑھا دی اور وہ تینوں بندرگاہ پہ جا کے کیفے کے باہر کھلی ہوا میں بیٹھ گئے پہلے تو ایما کی بیماری کے متعلق باتیں ہوئیں ایما بیچ بیچ میں چارلز کو ٹوکتی گئی کہ مونسر لیون کو خام خام ہو رہی ہوگی نے ان دونوں کو بتایا کہ میں اپنے پیشے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے یہاں ایک بڑے دفتر میں دو سال کے لیے آیا ہوا ہوں کیونکہ نورمنڈی اور پیرس کا کام بلکل مختلف قسم کا ہے خیریت پوچھی چونکہ شوہر کی موجودگی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے اور کچھ تو نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے باتیں بڑی جلدی ختم ہو گئیں لوگ تھیٹر سے نکل کے سڑک پر سے گزرنے لگے اور جو گانے سن کے آ رہے تھے انہیں گنگنانے یا چیخ چیخ کے گانے لگے پھر لی بڑے ماہرانہ انداز میں موسیقی کی باتیں کرنے لگا اس نے تام بورینی روبینی پرسیانی، گریزی سب کا گانا سنا تھا وہ ان سب گانے والوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگا اور بولالا لا لاگاردی اپنی چیخ چاک کے باوجود ان لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے مگر چارلز بیچ میں بول پڑا جو بیٹھا آہستہ, آہستہ آہستہ اپنا شربت پی رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ آخری ایکٹ میں اس نے بڑا شاندار کام کیا ہے افسوس ہے کہ ہم پہلے ہی اٹھائے مجھے تو مزہ آ چلا تھا خیر کوئی بات نہیں ہے کلرک نے کہا دو چار دن میں وہ پھر گائے گا۔ لیکن چارلز نے مخاطب ہو کے بولا البتہ میری جان, اگر تم اکیلی ٹھہرنا چاہو تو ٹھہر جاؤ بالکل غیر متوقع طور پر ایسا موقع ہاتھ آیا تھا اور لیوں کو بڑی بڑی امیدیں تھیں چنانچہ اس نے اپنی حربی تدابیر بدل دی اور لاگاردی کے آخری گانے کی بے انتہا تعریفیں کرنے لگا اور بولا کہ یہ گانا بڑا شاندار ہے بالکل بے نظیر ہے اب چارلز نے بھی اسرار کیا تم اتوار کے دن لوٹ آنا چلو بس طے ہو گیا زد سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایک ویٹر آیا اور بڑے پرمانی انداز میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا چارلز سمجھ گیا اور بٹوا نکالا کلرک نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا اور بل ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چاندی کے دو سکے بھی سنگے مرمر کی میز پر ڈال دیے بواری نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اتنا روپیہ لیو نے بڑی بے پروائی سے کندھے جھٹک دیے اس کے انداز سے بڑی گرم جوشی ٹپک رہی تھی پھر ٹوپی اٹھا کے کہنے لگا تو پھر طے ہو گیا نا کل چھے بجے چارلز نے ایک دفعہ تصریح کی کہ میں تو زیادہ ٹھہر نہیں سکتا البتہ ایما کو اپنا اختیار ہے لیکن ایما نے عجب طرح مسکرا کر ہک ہوئے کہا میں ٹھیک طرح کہہ نہیں سکتی خیر پھر سوچ لو دیکھا جائے گا رات کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر لیوں سے مخاطب ہو کر بولا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اب تو آپ ہمارے علاقے میں ہیں کبھی کبھی تو ہمارے یہاں بھی آیا کیجئے جو روکھی سوکھی ہوگی سامنے لا رکھیں گے کلرک نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا کیونکہ مجھے ویسے بھی اپنے دفتر کے ایک کام سے یو ویل جانا ہے اور جب وہ سہ اربلا پاساش کے سامنے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو گرجا کی گھڑی نے ٹن سے ساڑھے گیارہ کا ادھا بجایا تیسرا حصہ جس زمانے میں مانسو قانون پڑ تھا وہ رقص گھروں میں اکثر جایا کرتا تھا بلکہ دکانوں میں کام کرنے والی لڑکیوں میں وہ بڑا مقبول رہا تھا کیونکہ انہیں لیوں میں سب سے الگ ایک نئی شان دکھائی دیتی تھی طالب علموں میں سب سے زیادہ تمیز اور سلیقہ اسی کو تھا اس کے بال نہ تو بہت بڑے ہوتے تھے نہ بہت چھوٹے وہ اپنا سارا روپیہ پہلی ہی تاریخ کو نہیں خرچ کر ڈالتا تھا اور پروفیسروں سے بھی اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے وہ بدمستی سے ہمیشہ بچتا رہتا تھا اس کی وجہ کچھ تو بزدلی تھی اور کچھ نفاست پسندی اکثر جب وہ اپنے کمرے میں پڑھتا ہوتا یا جب وہ شام کو لیوکساں بور کے باغ میں نیبو کے پیڑوں کے نیچے بیٹھا ہوتا تو قانون کی کتاب زمین پر گر پڑتی اور اسے ایما کی یاد آنے لگتی لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس کمزور پڑتا چلا گیا اور دوسری خواہشات اس پر چھا گئیں مگر ان تمام خواہشات کے درمیان بھی یہ احساس برقرار ضرور رہا کیونکہ لے بالکل مایوس نہیں ہوا تھا ابھی اسے مستقبل میں ایک مبہم سی امی جھلکتی نظر آتی تھی جیسے کسی عجیب و غریب خیالی درخت میں سونے کا پھل لٹک رہا ہوں اب جو اس نے ایما کو 3 سال بعد دیکھا تو اس کا عشق پھر بیدار ہو گیا اس نے سوچا کہ اب مجھے دل میں ٹھان لینا چاہیے کہ اسے حاصل کر کے رہوں گا اس کے علاوہ اپنے زندہ دل ساتھیوں میں رہتے رہتے اس کی بزدلی دور ہو چکی تھی چنانچہ جب وہ مفصلات میں واپس آیا تو وہ ہر اس آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا جو چمکدار جوتے پہن کر پیرس کے خیابانوں میں نہ ٹہلا ہو پیرس کی کسی زرین لباس عورت کے ساتھ یا کسی مشہور طبیب کے دیوان خانے میں جو بگھی میں بیٹھ کے نکلتا ہو اور سینے پر بیسیوں تمغے لگائے رکھتا ہو بیچارہ کلرک ضرور بچے کی طرح کانپ اٹھا ہوتا لیکن یہاں رواں میں بندرگاہ کے اوپر ایک معمولی ڈاکٹر کی بیوی بی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بڑا بے تکلف محسوس کر رہا تھا اسے پہلے ہی سے یقین تھا کہ میرا رنگ خوب جمے گا خود اعتمادی کا انحصار اپنے گرد و پیش پر ہے ہم پہلی منزل پر ایسی باتیں نہیں کرتے جیسی چوتھی منزل پر مالدار عورت کی اسمت و عفت کی پاسبانی کے لیے اس کا سارا روپیہ زرہ کی طرح موجود ہوتا ہے جیسے اس کے سینے بند میں لوہے کا استر لگا ہوا ہو کل رات ان دونوں سے رخصت ہونے کے بعد ان سے چند قدم پیچھے ان کے ساتھ ساتھ گیا تھا پھر انہیں کروا روج کے سامنے رختا دیکھ کر وہ مڑ گیا اور ساری رات اپنی تدبیر پر غور کرتا رہا چنانچہ اگلے دن پانچ بجے کے قریب وہ سرائے کے باورچی خانے میں داخل ہوا گلے میں دم گھٹتا ہوا چہرہ زرد اور دل میں بزدلوں والا عزم لیے جو کہیں رکنا جانتا ہی نہیں صاحب ہے نہیں ایک ملازم نے جواب دیا یہ اسے اچھا شگن معلوم ہوا وہ اوپر چلا گیا ایما اس کے آنے سے سٹ پٹائی نہیں اس کے برخلاف اس نے معافی مانگی کہ میں اپنے ٹھہرنے کی جگہ بتانا بھول گئی تھی میں نے بغیر بتائے ہی سمجھ لیا تھا لیو نے کہا وہ ایسے بن گیا جیسے اتفاقاً ادھر آ نکلا ہو یا جبلی طور پر کھینچا چلا آیا ہو وہ مسکرانے لگی اپنی حماقت کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اسے بتایا کہ میں صبح سے شہر کے ایک ایک ہوٹل میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو آپ نے ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے پوچھا ہاں وہ بولی مگر میں نے کی غلطی جب آدمی کے اوپر ہزار طرح کے فرائض ہوں تو ایسی لذتوں کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے جو ناممکن ہو ہاں میں خوب سمجھتا ہوں او ہو نہیں کیونکہ آپ تو مرد ہیں لیکن مردوں کو بھی تو آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اور گفتگو فلسفیانہ خیالات کی طرف چلی گئی ایما نے زمینی محبتوں کے درد و کرب اور دل کی دائمی تنہائی کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں کی جس میں وہ قبر کی طرح مدفون رہتا ہے لہوں یا تو بننے لگا یا پھر ایما کی افسردگی نے اس پر بھی اثر کیا اور وہ بڑی سادگی کے ساتھ اس کی تقلید کرنے لگا چنانچہ اس نے بتایا کہ اپنی تعلیم کے زمانے میں اسے ہمیشہ بڑی کوفت ہوتی رہی، قانون سے اسے ہوتی تھی دوسرے پیشے اسے اپنی طرف کھینچتے تھے اور ماں اپنے ہر خط میں پریشان کرتی رہتی تھی وہ اسی طرح باتے کرتے رہے اور انہوں نے پوری تفصیل سے اپنی رنجیدگی کے اسباب بیان کیے آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے سے کھلتے چلے گئے لیکن بعض دفعہ وہ اپنے خیالات کا مکمل اظہار کرتے کرتے رک جاتے تھے اور پھر کوئی ایسا فکرہ تراشنے کی کوشش کرتے تھے جس سے وہ خیال ظاہر بھی ہو جائے ایما نے یہ نہیں بتایا کہ میں ایک اور آدمی سے محبت کر چکی ہوں اور لیو نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بھول گیا تھا شاید اب لیوں کو رقص کی محفلوں کے بعد لڑکیوں کے ساتھ کھانا کھانا یاد ہی نہیں رہا تھا اور اس وقت ایما بھی ان پرانی ملاقاتوں کو بھول گئی جب وہ صبح, صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں سے گزرتی ہوئی بھاگی بھاگی اپنے عاشق کے یہاں جایا کرتی تھی شہر کا شور و غل ان دونوں تک نہیں پہنچ رہا تھا اور کمرہ چھوٹا چھوٹا معلوم ہو رہا تھا گویا ان کی خلبت کو ہر طرف سے اور ڈھک دینے کے لیے وہ چھوٹا ہو گیا ہو. ایما سوتی کپڑے کا ڈریسنگ گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ دیوار کے پرانے کاغذ نے گویا اس کے پیچھے ایک سنہرا سنہرا پس منظر بنا دیا تھا اس کے ننگے سر کا عکس آئینے میں پڑ رہا تھا بیچ میں سفید سفید مانگ چمک رہی تھی اور بالوں کی تہوں میں سے کان کی لویں رہی تھی لیکن مجھے معاف کیجیے گا وہ بولی میں بڑی زیادتی کر رہی ہوں میری تو ہمیشہ یہی شکوے شکایتیں رہی ہیں آپ کو خامخواہ سنا سنا کے پریشان کر رہی ہوں نہیں نہیں بالکل نہیں ایما کی حسین آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور وہ چھت کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے کہنے لگی کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے کیا کیا خواب تھے اور میں نے بھی بڑے دکھ سہے ہیں میں اکثر گھر سے نکل جاتا تھا اور کسی طرف چل دیتا تھا میں بندرگاہ پر مارا مارا پھرتا تھا اور ہجوم کے شور و میں اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا تھا مگر دل پر جو بوجھ تھا وہ کسی طرح دور نہیں ہوتا تھا خیابان میں ایک تصویریں بیچنے والے کی دکان پر علم و فن کی دیویوں میں سے ایک دیوی کی اطالوی تصویر رکھی ہے وہ یونانی لباس پہنے ہوئے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے بالوں میں پھول گندھے ہیں اور وہ چاند کی طرف دیکھ رہی ہے نہ معلوم کیا بات تھی کہ میں ہر بار وہاں کھچا چلا جاتا تھا اور تین تین گھنٹے وہاں کھڑا رہتا تھا پھر اس کی آواز تھر تھرانے لگی اس دیوی کی شکل کچھ آپ سے ملتی جلتی تھی مادام بواری نے محسوس کیا کہ رو کے نہیں رک رہی اس نے مو پھیر لیا کہ لوں کہیں دیکھ نہ لے پھر وہ کہنے لگا اکثر میں اپ کو خط لکھتا رہتا تھا اور بعد میں پھاڑ دیتا تھا ایماں نے جواب نہیں دیا وہ کہتا رہا میں خام خام سوچا کرتا تھا کہ کسی نہ کسی دن اپ اتفاقیاں ملیں گی ضرور سڑک پر چلتے چلتے یوں ہی خیال ہوتا کہ اپ جا رہی ہیں میں کسی گاڑی کی کھڑکی میں سے اپ کسی شال یا نقاب ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ لیتا تو گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتا معلوم ہوتا تھا کہ ایما نے ارادہ کر لیا ہے اسے بولنے دوں گی اور بیچ میں نہیں ٹوکوں گی اس کی باہیں ایک دوسرے پر رکھی ہوئی تھی اور چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا وہ اپنی سلیپروں کے پھولوں کو تکے جا رہی تھی اور بیچ میں ساٹن کی سلیپروں کے اندر ہی اندر اپنے انگوٹھے ہلا دیتی تھی آخر ایما نے ٹھنڈا سا سانس لیا لیکن سب سے عزیت ناک چیز تو یہ ہے کہ آدمی فضول اور بے مصرف جیے چلا جائے جیسے میں جی رہی ہوں اگر ہمارا درد وغم تھوڑا بہت کسی کے کام کا ہی ہوتا تو کم سے کم قربانی کے خیال سے ہی دل کو تسلی ہوتی لہو نے پاک بازی فرض شناسی اور چپ چاپ دکھ سہے جانے کی تعریف شروع کر دی اور بولا کہ مجھے بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کی بڑی تمنا ہے مگر کسی طرح پوری ہی نہیں ہوتی ایما کہنے لگی میں تو چاہتی ہوں کہ کسی اسپتال میں نرس بن جاؤں افسوس مرد ایسی مقدس زندگی نہیں بسر کر سکتے مجھے کوئی ایسا کام ہی نہیں نظر آتا جسے میں دل لگا کے کر سکوں حال بتا ایک ڈاکٹر کا کام ضرور ایسا ہے ایما نے کندھے جھٹک کر اس کی بات کاٹ دی اور اپنی بیماری کا ذکر کرنے لگی جس سے وہ مرتے مرتے بچی تھی کیسی افسوس کی بات تھی کاش کہ وہ اب بھی پڑی ہوتی لہوں بڑی حسرت کے ساتھ قبر کے سکون کو یاد کرنے لگا اور بولا کہ ایک دن تو میں نے شام کے وقت اپنا وسیعت نامہ تک لکھ دیا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے مخمل کے اس خوبصورت کمبل میں دفن کیا جائے جو آپ نے مجھے دیا تھا غرض کے وہ ایسا بننا چاہتے تھے اور دونوں اپنا اپنا آدرش پیش کر کے اپنی گزشتہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھال رہے تھے اس کے علاوہ الفاظ تو ایک ایسی مشین ہے جن میں سے گزر کر جذبہ بڑا پتلا رہ جاتا ہے اس کمبل والی بات پر ایما نے پوچھا لیکن یہ کیوں کیوں وہ جھجکا اس لیے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت تھی اور یہ دشوار گزار مقام طے کر لینے پر اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے وہ کنکھیوں سے ایما کا چہرہ دیکھنے لگا اس کا چہرہ آسمان کی طرح ہو رہا تھا جب ہوا کے جھونکوں نے بادلوں کو اڑا دیا ہو رنجیدہ خیالات کے ہجوم کے ہجوم جو اس کی آنکھوں کو دھندلائے رکھتے تھے اس کی نیلی نیلی آنکھوں پر سے ہٹ گئے اس کا سہارا چہرہ چمک اٹھا لیون انتظار کرنے لگا آخر ایما نے جواب دیا مجھے ہمیشہ سے یہی شبہ تھا پھر انہوں نے اس دور دراز زمانے کے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ذکر کرنا شروع کر دیا جس کی مسرتوں اور غموں کا خلاصہ وہ ابھی ایک لفظ میں کر چکے تھے انہیں بیلوں والا کنج ایما کے مختلف لباس اس کے کمرے کا فرنیچر اس کا سارا گھر یاد آنے لگا اور وہ ہمارے ناگ پھنی کے پودے وہ کہاں ہیں اس سال سردی میں مرجھا گئے آہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پودے مجھے کیسے کیسے یاد آئے ہیں ان کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی ہے کہ گرمیوں کے دن ہیں صبح کا وقت ہے آپ کی کھڑکیوں پر دھوپ آ رہی ہے اور آپ کے بے بازو پھولوں میں سے نظر آ رہے ہیں آہ میرے دوست ایمانوئل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا لے جلدی سے اپنے ہونٹ ہاتھ پر چپکا دیے پھر گہرا سا سانس لے کے بولا اس زمانے میں پتا نہیں کہ آپ نے میرے اوپر کیا جادو کر دیا تھا کہ میری زندگی بالکل آپ کی اثیر ہو کے رہ گئی تھی مثلاً ایک مرتبہ میں آپ سے ملنے گیا تھا لیکن آپ کو کہاں یاد ہوگا یاد ہے وہ بولی آپ کہیے آپ نیچے چھوٹے کمرے میں تھی اور کہیں جانے کے لیے نیچے سیڑھی پر کھڑی تھی آپ ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھیں جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے میں نے اپنے آپ کو بہت روکا مگر آپ کے کہیں بغیر آپ کے ساتھ ہو گیا اللہذا اپنی حماقت کا مجھے زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا گیا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نہ تو یہ جُرأت ہوتی تھی کہ آخر تک آپ کے ساتھ رہوں اور نہ یہ جی چاہتا تھا کہ آپ کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ جب آپ ایک دکان میں چلی گئیں تو میں سڑک پر انتظار کرتا رہا اور کھڑکی میں سے دیکھتا رہا کہ آپ اپنے دستانے اتار رہی ہیں اور میز پر ریس گاڑی گن رہی ہیں۔ پھر آپ نے مڈام توواش کے گھر پہنچ کے گھنٹی بجائی۔ آپ اندر چلی گئیں۔ फाटक بند ہو گیا۔ اور میں بے وقوفوں کی طرح باہر کھڑا رہ گیا اس کی باتیں سن سن کر مادام بواری کو تعجب ہونے لگا کہ میری عمر اتنی زیادہ ہے یہ سب چیزیں دوبارہ اس کے سامنے آئیں تو اسے اپنی زندگی و عریض ہوتی معلوم ہوئی اس کی زندگی ایک جذباتی پہنائی کی طرح تھی جہاں وہ واپس آ گئی ہو اور وہ آنکھیں آدھی بند کیے وقتاً فوقتاً نیچی سی آواز میں کہتی رہی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس علاقے کے مختلف گھڑیوں میں آٹھ بجتے ہوئے سنے کیونکہ یہاں اسکول گرجا اور بڑے بڑے خالی ہوٹل بے شمار تھے اب وہ بول نہیں رہے تھے مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں اپنے سر میں بنبناٹ سی محسوس ہو رہی تھی جیسے ان کی ایک جگہ گڑی ہوئی آنکھوں میں سے کوئی رسیلی سی آواز نکل رہی ہو انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس وجدانی کیفیت کی شیرینی میں ماضی مستقبل یادیں اور خواب سب گڑمٹ ہو گئے تھے دیواروں کے اوپر رات کا اندھیرا چھایا جا رہا تھا مگر سائے میں آدھے چھپے ہوئے چار اشتہاروں کے بھدے رنگ ابھی تک چمک رہے تھے جن پر ایک ڈرامے کے چار سین بنے ہوئے تھے اور نیچے اسپینی اور فرانسیسی میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کھڑکی میں سے نوکیلی چھتوں کے درمیان میں سے تھوڑا تھوڑا سا کالا آسمان نظر آ رہا تھا